الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله پارا بائی صورت الاحزاب کی آیت نمبر چھپن میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عَلَيْهِ ایک انزل ایمان بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیر بتانے والے یعنی نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو صلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ وصحبہ و بارک و صلو یہ وبارا درود جو تلاوت کی گئی اس کے بارے میں سد الافاظل تفسیر خزائن ان میں لکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ علی وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا واجب ہے ہر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک مرتبہ واجب اور اس سے زیادہ مستحب ہے یہی قول معتمد تمد ہے یعنی قابل اعتماد ہے اور اسی پر جمہور ہے اور نماز کے قاعدہ عقیرہ میں بعد تشہد درود شیف پڑھنا سنت ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تابع کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب اور دوسرے مومنین پر بھی درود بھیجا جا سکتا ہے یعنی درود شریف میں آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام اقبص کے بعد ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے یعنی آل و صحاحب کو بھی اور مستقل طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا ان میں سے کسی پر درود بھیجنا مکرو ہے نص الساب لکھتے ہیں درود شریف میں آل و اصحاب علی مدوان کا ذکر متوارف ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آل کے ذکر کے بغیر درود مقبول نہیں درود شریف اللہ تعالی کی طرف سے نبی کریم اور فرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تکریم ہے علماء نے اللّہ وسلم علیہ محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یارب و جل محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما دنیا میں ان کا دین بلند فرما کر ان کی دعوت غالب فرما کر اور ان کی شریعت کو بقا عنایت کر کے اور آخرت میں ان کی شفاعت قبل فرما کر ان کا خواب زیادہ کر کے اور الزین و آخرین پر ان کی فضیلت کا اظہار فرما کر اور عمدیا مرسلین و ملائکر اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وصحبی و بارہ کا وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مندر چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے اس قرآن معلومات سے مالا مال سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کتاب اللہ کی شان و عظمت اور عظمت و شرافت کے کیا کہیں سبحان اللہ قرآن پاک حبل اللہ ہے جس نے قرآن پاک کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے اور جس نے قرآن کو چھوڑا وہ گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا قرآن پاک گمراہی سے بچاتا ہے قرآن پاک راہ حق دکھاتا ہے پہلی آسمانی کتابیں ان چراغ تھیں قرآن پاک چمکتا دمکتا سورج ہے قرآن پاک روحانی بیماریوں کا علاج ہے قرآن پاک جسمانی بیماریوں کا علاج ہے قرآن پاک تمام لوگوں کا ہادی ہے امام ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کے سلسلے کا موضوع ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت نہایت توجہ کے ساتھ اول تو آخر سنئے گا اب اس نیت کر لیجئے اور موقع کی مناسبت سے لکھ کر بھی کرتے جائیے گا آج ارض کیا جائے گا قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے مقابل کو فیار ہنجار کس طرح عاظم ہو جاتے تھے اور خوش نصیب اور سعادت مند قرآن کریم کی تلاوت سن کر شرف اسلام سے مشرف ہوتے تھے آئیے پہلے میں یہ ارض کروں کہ فصاحت کا کیا مطلب ہے فصاحت کے معنی ہے خوش کلامی خوش بیانی کلام میں ایسے الفاظ لانا جو روز مرہ اور محاورے کے خلاف نہ ہو موقع محل کے مطابق ہو بلاغت کے معنی ہے حسب موقع گفتگو کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ مطلب بیان کرنا یہ بات ذہن میں رہے کہ نبی امی مکی مدنی رسول ہاشی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باسط مبارکہ جزیر عرب میں ہوئی اس جزیر عرب کے بسنے والے لوگ فصاحت و بلاغت میں قدرت رکھتے تھے ملکہ رکھتے تھے اور دنیا کی کوئی قوم ان عرب والوں کی برابری کا دعوی نہیں کر سکتی تھی اور ان اہل عرب کو اپنی فصاحت پر اپنی بلاغت پر فخر وناس تھا اور کتنا فخر و ناز تھا کہ اپنے سوا دنیا کی بقیہ قوموں کو یہ ادمی کہتے تھے گروا کہتے تھے یہ اہل عرب ایسے فصیح و بلوق تھے کہ پیشگی تیاری کے بغیر ہی فل بدی ہاتھوں ہاتھ ایسا خطبہ پڑھتے ایسا خطبہ دیتے سارمعلم پر سخت تاریخ ہو جاتا اور کسی کو انکار کی مجال نہ رہتی ان اہل عرب کے قصائب اور ان قصائب میں الفاظ کی بندش جملوں کی ترتیب عبارت کی روانی شستگی کا یہ عالم تھا کہ کسی کو جرم تو ہمت نہ ہوتی کہ ان سے مقابلہ کرے حالت جنگ میں بھی جبکہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے میزوں کے سنان سینوں کے قریب ہیں تلواریں گردنوں کے پاس ہیں اور ایسے عالم میں یہ اہل عرب رزنی اشعار یعنی جنگی اشعار ایسے زبان سے نکالتے کہ دشمن کے دلوں پر حیبت بیٹھ جاتی اور یہ اہم عرب ان اشعار کے ذریعے شجاعت اور بہادری کی روح پھونک دیا کرتے تھے یہ اہم عرب سطحت و بلاغت کے میدان کے شہ سوار تھے شعرا بیان مقرر تھے کلام شعرا فسہ اور خطباتے اشعار اور جملے کی باریکیوں سے پوری طرح آگاہ تھے اللہ تبارہ قواتار و خبیر و حکیم ہے اس نے اپنے نبی امی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ قرآن پاک عطا فرمایا جو فصاحت و بداغت کا بے مثال نمونہ ہے جب شاہ عرب محبوب عرب عزبہ وج اللہ وصی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو قرآن پاک سنایا تو متکبر قادر کلام شعرا اور خطبہ کی گردنیں جھک گئی اب چند واقعات اور آیات ملاحظہ فرمائیے اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائی اور ایمان تازہ کیجیے چنانچہ بن نبیا بڑا سخت کافر ایک دفعہ بارگئے نبو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر عرض کرنے لگا اے میرے بھائی کے بیٹے آپ مال کے طلبدار ہیں تو ہم مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے آپ فرما روا یعنی بادشاہ بننے کا شرف فاضل کرنا چاہتے ہیں ہم بسر مسرت بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اگر آپ کو معاذ اللہ جنات کا اثر ہے جس کی وجہ سے آپ کو کھڑی کھری باتیں کر رہے ہیں اص اللہ جس نے سارے شہر اور ساری قوم کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہا دیں گے اتباع میں گفتگو ختم کر چکا تو ہادی جان رحمت عالم یان محبوب رحمان وج اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرمایا اب میری بات سنو سر عالم نور مجسم سراپود کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی تیرہ آیات تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن عربی ترجمہ کمزل ایمان یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں عربی قرآن عقل والوں کے لیے میرا سلاۃ اسلام نے تیرہ آیات تلاوت کی جس کی میں نے چند آیات آپ کو تین آیتیں پڑھ کے سنائی صاحبِ قرآن محبوبِ رحمان عز و جللہ و صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم اپنی شاہ سے میٹھی میٹھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے سردار قریش اطبا حیرت کا مجسمہ بن گیا ان آیاتِ بجینات کو خاموشی سے سنتا رہا جب شاہِ عرب محبوبِ رب عز و جللہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت پاک کی ف فرمائی جس میں قومِ آج و سموت پر مضول عذاب کا ذکر ہے تو اتبا صبر نہ کر سکا اور اس نے فوراً اپنا ہاتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مارک پر رکھ دیا بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگا ہمارے لیے بدوانہ فرمائیے یہ کیوں کہا اس اتبا کو یقین تھا کہ جو بات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکل جاتی وہ ہو کر رہتی اب اتبا واپس قریش کی طرف آیا قریش نے پوچھا سناؤ کیا ہوا اتبا بولا خدا کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کی مثل آج تک کوئی کلام نہیں سنا یہ کلام نہ شعر ہے نہ شہر ہے اور نہ کہانت خدا کی قسم ازد اس کلام کا نتیجہ بہت زبردست ظاہر ہوگا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اتبا بن ربیعہ کی بد نصیبی دیکھی کہ اتنا کچھ سننے اور جاننے کے باوجود یہ قبول اسلام کی سعادت سے محروم رہا اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں خاتمہ بالخیر کی خاتمہ بالایمان ایمان کی سعادت نصیب فرمائے آمین سلی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ و صاحب ہی وبارک وسلم واقعہ سنیے اور عزمت قرآن سے دل کو روشن و منور کیجیے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا حضرت سیدما رضی اللہ تعالی کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و شرفیما میں ایک نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے انہیں نبوت کا اعلان کیا ہے تو آپ نے اپنے بھائی امیس کو بھیجا کہ مکہ مکرمہ جائیں اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات کا جائزہ لیں اور واپس آ کر مجھے تفصیلات بتائیں حضرت سیدنا بزرگ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی انیس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی انیس سے بڑھ کر کوئی قادر کلام شاید نہیں سنا جہالت کے دور میں بارہ نو گو شارا کا مقابلہ کیا اور سب پر یہ بھاری رہا تھا انہوں پولیس اپنے بھائی کے کہنے پر مکہ مکرمہ پہنچے سرکار دو عالم بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کے بارے میں ہر قسم کے معلومات حاصل کی لوٹ کر واپس آئے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی کو رپورٹ پیش کی کیا کہا میں نے مکہ مکرمہ میں ایک شخص کو دیکھا یہ دعویٰ کرتا ہے اللہ اقدل نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے اگر تو سید نابرغفائی ولی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے پھر امید سے پوچھا لوگوں کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہا لوگ تو انہیں شاعر کہتے ہیں کاہن کہتے ہیں شاہر کہتے ہیں معاذ اللہ لیکن میں نے کاہنوں کے اقوال سنے ہیں میں نے ان کے کلام کو مختلف اصناف یعنی مختلف قسموں کے اشعار سے مقابلہ کر کے دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کے کلام کو ان میں سے کسی صنف یعنی کسی بھی قسم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں یقیناً وہ سچے ہیں اور ان کے مخالفین جھوٹے ہیں ایک اور ایمان فوج واقع ملازہ فرمائیے حضرت سیدنا امام ابو بکر احمد بن حسین بےحقی علی رحمۃ اللہ کبی دلائل الابوہ میں لکھتے ہیں ولید بن مغیرہ یہ قریش کا سردار تھا اور بڑا فصیح بلیغ ایک روز رحمت عالم یا محمود رحمان عز و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت برکت میں حاضر ہوا عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ پڑھ کر سنائیے تاکہ میں غور و فکر کر سکوں آپ کیا لائے ہیں رسمت عالم میر محمود رب اکرم اسم اجلّہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پارا چودہ سورت النحل کی نوے پر کر سنائی کرنزولی مان بے شک اللہ حکم فرماتا انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا اور منع فرماتا ہے بے خزائی اور بری بات اور سرکشی سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو یہ مبارک آیت سن کر قریش کا سردار جو بڑا فصیح اور بلیغ کا ولید مغیرہ یہ سن ہو گیا یہ مبہط ہو گیا اس پر سناٹا کاری ہو گیا عرض کی دوبارہ پڑھیے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کو دوبارہ تلاوت فرمایا یہ سن کر ولید بولا خدا کی قسم اس کلام میں تو مٹھاس ہے اس کلام کے ظاہر پر چمک ہے اس کلام کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لگا ہے اس کلام کا نیچے والا شاداب ہے کوئی انسان ایسا قال نہیں کہہ سکتا پھر یہ ولید لوٹ کر قوم کے پاس آیا اور قوم کو کہا خدا کی قسم تم نے کوئی آدمی ایسا نہیں جو اشعار کے بارے میں مجھ سے زیادہ عالم ہو جنات کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ باخبر ہو اللہ عظل کی قسم جو وہ فرماتے ہیں کوئی قول اس کے مشابے نہیں خدا کی قسم اس کا قول بڑا شینی ہے اس کا ظاہر چمکدار ہے اس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لبا ہے نچلا حصہ شاداب ہے پھر اپنی قوم کو کہنے لگا یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا اس پر کوئی ولمب نہیں ہو سکتا اور جو اس کے نیچے آئے گا وہ اسے پیس کر رکھ دیتا ہے علی اللہ تعالی علی محمد قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے کی کیا کہنے مزید سنی حضرت ابو نعین ابن اسحاق علی رحمت الرزاق کے حوالے سے روایت کرتے ہیں خاندان انصار میں خاندان تھا جس کا نام تھا بنو سلیم اس خاندان کے بہت سے نوجوان با اسلام ہو گئے عمر بن جمو خاندان کے سردار تھے انہوں نے اپنے بیٹے معاذ کو کہا یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کلام سناتے ہیں جو تم نے سنا ہے مجھے بھی سناؤ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی ہو بعض سے پہلے ہلکا بگوشی اسلام ہو چکے تھے انہیں سورے ساتھ یہاں کی ابتدائی آیات الحمدللہ رب العالمین سے لے کر عیدین الصراط المستقیم تک سنائے امر فرط حیرت سے بیٹے کو کہنے لگے یہ کلام کتنا خوبصورت ہے یہ کلام کتنا جلیل ہے کہ ان کا سارا کلام اسی طرح ہے حضرت محاذ ربی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا آبادی و احسان و منظ ابا جان ان کا دوسرا کلام اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اندلف کے ایک مشہور معروف ادیب کا واقعہ بھی سنتے جائیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے ہم صاحب قرآن کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کا عزم کیا تھا یہ انہوں میں سے تھا یہ مشہور و معروف حکیم اور ادیب تھا اس کا نام تھا یحییٰ بن حکیم اپنے زمانے میں سارے اندلس میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا ایک سو تیس سال کی عمر پائی اس نے سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اس جیسی ایک سورج لکھنے کا اس نے ارادہ کیا لیکن اس پر کلام الہی عزل عز اضل کی حید اور پر ہو گئی کہ اس نے اس مقابلے سے ہٹ جانے میں ہی آفیت سمجھی اور اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ قرآن پاک وہ کلام ہے کہ کوئی شخص اس جیسا کلام پیش کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا چنانچہ اپنے اس گناہ عظیم سے سب کے دل سے توبہ کی اور یہ ساری عمر یا بل حکیم ساری عمر پرانے کریم کی رفتوں اور عظمتوں کے سامنے سر جھکا کر رہا صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ہی ہی و علام محسمد وبارت وسلم عربی زبان کے ایک فصیح و بلیغ کا واقعہ بھی سنتے جائیے اس کا نام تھا مقفع زمانے میں عربی زبان کے فسحا اور دلغا کا سرتاج تصور کیا جاتا تھا اس کا زمانہ تھا تابعین کا زمانہ اس نے بھی ارادہ کیا کہ قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سورت لکھے گا کئی مہینوں تک شب روز محنت کی اپنے زون میں اس نے ایک سورت کا مسودہ مرتب کر لیا خدا کی شام دیکھیے اتفاق سے اس کا گزر ایک مکتب کے قریب سے ہوا جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے مدنی منع قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے مقفا مکتب کے پاس سے گزرا تو اس کے کانوں میں آواز پڑی کمدر منا پارا بارہ سورہ ہود کی آیت نمبر چوالیس کی تلاوت کر رہا تھا وکیل امر و وقیل بودل ترجمائی کنزلیمان اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم گیا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا اور کشتی کو ہے پر ٹھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہو بے انصاف لوگ مکسا کے کاموں میں جب اچانک پرانے پاک کی یہ آیت پڑی اس پر دہشت کاری ہو گئی حبرکاری ہو گئی یہ لہسنے لگا اور فوراً کہنے لگا میں گواہیں دیتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں اور میں گواہیں دیتا ہوں کہ اس کلام کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے یہ مقدہ اپنے گھر لوٹایا جو کچھ اس نے مسودہ تیار کیا تھا مٹا دیا جس کاغذ پر لکھا تھا اس کو پرزے پورجے کر دیا علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارا ادب کے امام ابو عبید کہتے ہیں ایک ببو عرب کا دیہاتی ارب و دیہاتی میں شخص کو پارا چودہ سورت الحجر کی آئی نمبر چورانوے پڑھتے سنا <الْمُشْرِكِين> ترجمہ کنزلی مانگ تو الانیہ کہہ دے جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو وہ ببو اس آیت کریمہ کی فصاحت و بلاغت سے اس قدر متاثر ہوا کہ غیر ارادی طور پر وہ سرب سدید ہو گیا اور کیا کہنے لگا اس آیت مبارکہ کی فصاحت کو سمجھا کرتا ہوں ایک دوسرے آرابی یونیب کے دیہاتی میں کسی شخص کو تارا تیرہ سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا آیت اسی کے اس حصے کی تلاوت کرتے ہوئے سنا فلم مس تئیو خلصو نجی ترجمہ ایک کنگولی مان پھر جب اس سے نا امید ہوئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے یہ آئے تو مبارکا سنتے ہی وہ دیہاتی پکار تھا اشہد المخنو لا یکرو على مثل لحاظ الکلام میں گواہی دیتا ہوں کوئی انسان ایسا جملہ زبان پر نہیں لا سکتا اس کی بلاوت میں ایجاد ہے اسے جو سنتا ہے دم رہ جاتا ہے سنو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وزارا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مزید سنی اور ایمان تازہ کیجیے اسمعی ادب عربی محمود یا گانا اثر تھے بیان کرتے ہیں ایک کم سن یعنی چھوٹی بچی کو عمر اس کی پانچ چھ سال تھی یہ کہتے سنا از الله فرالو بھی کلا میں تمام گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہوں اسمئی کہتے ہیں میں نے اسے کہا اے بچی تم تو بھی کم سین ہو بالغ نہیں ہو تم کن گناہوں سے مغفرت طلب کر رہی ہو اس نے جھٹ جواب دیا اجتک فر اللہ کلو ہی اپن تمسان وَلَمْ <دُحِي> اپنے تمام گناوں سے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتی ہوں میں نے ایک بے گناہ شخص کو قتل کر دیا ہے جو اپنے ناز نخرے میں ایک نازک اندام ہرن کی طرح تھا رات آدھی گزر گئی ہے اور ابھی تک میں نے نماز عشاء ادا نہیں کی اسمئی کہتے ہیں میں نے جب اس کے یہ اشعار سنے تو میں پھڑک گیا میں نے اسے کہا تعالیٰ کے لاہ سا بچی تم کس بلا کی فصی بلی ہو وہ بچی کہنے لگی جس کی عمر پانچ چھ سال تھی تم پرانے کریم قرآن کی یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی اس کلام کو سفی کہتے ہو پھر اس کم سن بچی نے پارا بی سورت القصص کی ساتویں آیت پڑھی وَوحَنَا إِلَى أُمِّ اور ہم نے موسا کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے میٹھی میٹھے اسلام بھائیوں اور مدین چینل کے ناظرین کیا بات ہے کتاب اللہ کی علماء فرماتے ہیں اس آیت میں مختلف مضامین کو یکجا کر دیا گیا اس ایک آیت میں دو امر دو نہیں ہیں دو خبریں دو ہیں دو امر پہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اسے دودھ پلاتی رہو پھر اس کو دریا میں ڈال دو دو نہیں یہ ہیں ولا تحافی ولا اور نہ غم کر دو خبریں ہیں الحا ہم نے الحام فرمایا فائدہ خفتی جب تجھے اس سے اندیشہ ہو دو بشارتیں ہیں الہی کی وجہ ہوں منل مرسلیم بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے مٹھے مٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناگرن ان لطیف باتوں سے ان لطافتوں سے وہی لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو عربی زبان کے ماہر ہوں اللہ ہمیں عربی زبان نصیب فرما دے کاش ہمیں عربی زبان نصیب ہو جائے آئی مین صلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد و وبارکہ وسلم ایک اور ایمان فروز واقعہ سنیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مسجد میں استراحت فرماتے رام فرما رہے تھے سو رہے تھے اچانک آپ کی آنکھ کھلی اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سرحانے ایک شخص کھڑا اور کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اس کی آواز سے آپ کی آنکھ کھلی تھی پوچھا کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں میں روم کے پادلوں کا سردار ہوں میں ایک روز ایک مسلمان قائدی کو آپ کی آسمانی کتاب کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا وہ میں رسول اللہ و یکل قرض مائے کمزول ایمان اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور ترہیز کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں یاربی زمان اچھی طرح جانتا ہوں میں نے جو یہ آیت سنی اس میں تفکر کیا تد کیا غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قبرت سیدما عیسیٰ رحم علاء نبی جنا السلام و علیہ و والسلام پر اللہ تعالی نے جو کتاب نازل کی دنیا و آخرت کے بارے میں جو ہدایات اس میں بیان کی گئی تھیں ان تمام امور کا خلاصہ اس ایک آیت میں موجود ہے یہ سن کر اس کلام کی فصاحت اس کلام کی بلاوت اس کلام کی جامعیت سے متاثر ہو گیا ہوں اور اسی بنا پر میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں سبحان حبیب صلی اللہ تعالی علی علامد و کیا وسلم میٹھے مٹھے اسلائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اب چند آیات سماج فرمائیے جس میں اللہ رب العالمین جل جن نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کرو جب شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات اہل عرب کو پڑھ کر سنائی تو بعض کفار بولے یہ قرآن آپ نے خود ڈر لیا ہے خود ہی بنا لیا ہے اس پر رب اکبر عز ازبل نے چیلنج فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہیں کہ کسی بشر کا کلام ہے تو اس جیسی دس صورتیں ہی بنا لاؤ پھر فرمایا ایک صورت ہی ویسی بنا لو اور پھر وہ ارشاد فرمایا تمام انسان اور تمام جنات مل کر ہی ایسا کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ پیشن گئی بھی ارشاد فرما دی تم سارے اکٹھے ہو کر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین قرآن کریم کے کلام الہی عزم وزن ہونے کی کتنی منزلی نے کہ پہلے صرف عرب کے فسہار ملاغات اور مقابلے کی دعوت دی گئی پھر سارے انسانوں سارے جنات کو چیلنج دیا گیا تیئس سال تک مضول قرآن کا سلسلہ جاری رہا یوں بار بار اسلام کے دشمنوں کو قرآن کے منکروں کو جھنجویا گیا کہ اس جیسی ایک سو بھی پیش کر دو لیکن کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ قرآن کریم کا چیلنج حد موجود ہے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا کسی کو مقابلے کی ضرورت نہ ہوئی نہ ہی یقینا ہوگی اہل مکہ اور مشرقین جزیر عرب اسلام کے دشمنی میں اندر ہو گئے تھے وہ وہ دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے تھے یہ کلام کسی انسان کا نہیں خدا رحمان کا کلام ہے اجزا وجل آیوچن آیا سنی اور ایمان مضبوط کیجیے چنانچہ پارہ بارہ سورہ ہُو آئے نمبر تیرہ نشاد ہوتا ہے عشر ودعو من من دون ایک انزل ایمان کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی دس سورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر سچے ہو پارا ایک سورہ باقا راغ نمبر تیئیس اور ڈبل بارہ جو ارشاد ہوتا ہے وہ کم تم سیرنا سور کمزل ایمان اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے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 آت اٹھاسی میں اشاد ہوتا ہے کل لما تل اماس لاگل قرآن ہی با د تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کے ماند تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو اس ایپ کی تصویر میں صدر افاط الخوزہ انفان میں لکھتے ہیں شاہ نژ مشرقیم نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مسل منا لیں اس پر یا کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ نے ان کی تقزیب کی یعنی انہیں چھٹکایا کہ خالد کے کلام کی مثل مخموق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ سب باہاں مل کر کوشش کریں جب بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل لا سکیں چنچی ایسا ہی ہوا تمام کفار آز ہوئے انہیں رسوائی اٹھانا پڑی اور وہ ایک سطر یعنی ایک لائن بھی قرآن قیم کے مقابل بنا کر پیش نہ کر سکے میٹھے و و میٹھے اسلائم بھائی اور کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن, قرآن کریم کی کیسی ففاحت ہے کیسی بلاغت اس کیس کی تلاوت سن کر اطلاع میں جیسا ڈھیٹ کافر بندوں سے جاتا ہے برادر حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت ربی اللہ تعالیٰ تو خود بہت میں شاعر تھے قرآن ترین سن کر بے ساختہ کہہ اٹھے شعر کو اس کلام سے کوئی نسبت نہیں ولید بن رہ سردار قریش اس کو بھی ماننا پڑا کہنا پڑا کہ یہ بے نسل کلام ہے بڑے بڑے قصار اور سردار جی قرآن ترین کی خوش کلامی کی خوبی کی برکت سے دامن اسلام سے گئے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی کیا مت ہے بڑے بڑے ادیب بڑے بڑے حکیم ادب و لغت کے امام عربی ادب اور نہب کے ماہر اس کی بلاغت سے متاثر ہو کر حیران و ششدر رہ جاتے ہیں کتنے سندر سندر ہو جاتے ہیں؟ اس کی حبت سے کاپ اٹھتے ہیں تھرا جاتے ہیں بڑے بڑے فسحا اور بڑے بڑے گلابہ کے سرتاج پکار اٹھتے ہیں تو کسی انسان کا کلام نہیں اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یاد لاضہ وجل ہمیں اپنے پاک کلام کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں مالا مال فرما یاد لاضہ وجل ہمیں اپنا پاک کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا یاد لازل ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عزد وجل ہمیں اپنے پاک کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین بجاہ الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی, علی صلی اللہ تعالی علامد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مبنی چینل کے ناظرین کتاب اللہ کی باتیں سلسلہ ملازا فرماتے رہیے انشاء اللہ از وجل اگلے سلسلے میں قرآن پاک کی پیشن گوئیاں کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا اور وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ قرآن پاک میں مختلف پیشن گوئیاں فرمائیں پیش کی واقعات کی خبر بھی اور بھی آئیں گے وہ واقعات اسی طرح پورے ہوئے آپ سنیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کی ایک بہار بھی دوش گزار کروں مدینہ لیا ملتان شریف کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے یہ کہتے ہیں گناہوں کی تاریخ اور اندھیر وادیوں میں بھٹک رہا تھا فلم دیکھنا تو میرا روز کا معمول تھا فلم نہ دیکھتا طبیعت بے چین ہو جاتی بزرگوں کو دلا جاری میرا کام تھا کھیتوں سے پھل چوری کرتا سبزیاں چوری کرتا یہ میرا مشورہ بن گیا تھا اور شو روز گناہوں میں گزارنے کے باوجود نہ مجھے ندامت ہوتی نہ شرمندگی ہوتی اور بدستور اپنی کم اکلی پر قائم رہا زندگی کے نادر و قیمتی لمحہ ضائع ہو رہے تھے ایک اسلامی بھائی نے میرے والد صاحب پر انصافی کوشش کی اور ترغیب دلائی کہ آپ اپنے صاحب زادے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیں آپ کے مدنی منع کی انشاءاللہ شاء اللہ ازم اجل تربیت ہو جائے گی یہ اس میں کہتے ہیں کہ میرے والد تیار ہو گئے اور مجھے ایسا گناہ اور اب الفضیل مدرسۃ المدینہ کی روحانی سبا میں پہنچ گیا اب تو میری زندگی بہاروں کا مسکن بن گئی میں نے الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے قرآن پاک شرط کرنے کی سعادت حاصل کی میری زندگی میں مدن انقلاب درپا ہو گیا دنیا کی رونقیں میرے لیے ثانوی حیثیت اختیار کر دیں خوف الہی عز و جل اور ال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کم میرے سینے میں روشن ہو گئی اس روشنی سے الحمدللہ للہ میں نے درس انداز میں داخلہ لے لیا الحمدللہ للہ عزم اجل سنت بھرے میدانی ماحول کی برکت سے میرے قلب کی شکاوت ختم ہو گئی جو آنکھیں کبھی نم نہ ہوئی تھیں آج حوف اللہ عزم اجل سے ان آنکھوں میں آنسو کا سیلاب امڈ آتا ہے یہ میں کہتے ہیں میں تو یہی یہ کہوں گا کہ یہ سب دعوت اسلامی کے میدانی ماحول کا صدقہ ہے تو مجھے سنت بھری زندگی گزارنے کا جذبہ نصیب ہو گیا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مبنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمت فرمائیے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیے قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیجئے اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے انشاءاللہ یہ قرآن پڑھیں گے تو دنیا آخرت میں آپ کی عزت بہنے کا سبب بنے گے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلے وہ بھی سفر اختیار کیجیے آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے بہار بھی ارض کرتا چلوں دعوت اسلامی کا تین روزہ بین الاقوامی سنوں کو بڑا اجتماع ہر سال سرائے مدینہ مدینہ تو ملتان شریف میں ہوا کرتا ہے یہ چودہ سو تیئیس سن ہجری کی بات ہے کہ اجتماع ختم ہوا اور آشقان رسول ہزاروں کی تعداد میں مدنی قافلوں میں سنوتوں کی طربیت حاصل کرنے کے لیے شہر با شہر گاؤں با گاؤں پھیل گئے ایک عاشق رسول کا بیان ہے کہ ہمارا مدنی قافلہ بارہ دن کے لیے لہیا پنجاب کا شہر ہے وہاں پہنچا جنرل کے مطابق ایک دن جب کیسٹ اجتماع ہوا تو کیسٹ کا سنت و بھرا بیان سن کر ایک عاشق رسول پر لکھا تاریخ ہو گئی وہاں میں ڈرا وہ بلک بلک کر رو رہا تھا یہاں تک کہ اس کا ہوش جاتا رہا جب اسے افاقہ ہوا تو وہ کافی حشاش بشاش نظر آیا اور کہنے لگا الحمدللہ عز از وجل مجھ گناہدار پر فیضان کرم ہوا مجھے مدنی کے تاجدار نبیوں کے افسر و سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیودار کا شربت نصیب ہو گیا دوسرے دن پھر کیسے اجتماع ہوا ان کے ساتھ پھر وہی کیسے تھی اب کی بار خواب میں زیارت رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ عاشق رسول اس طرح فیضیا ہوئے کہ مدنی قافلے کے تمام مسافر بھی حاضر خدمت تھے سوال اللہ آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھلے حسن جل خدائے طالب دیدار کی طرف آمین تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کی درخواست ہے دعوت اسلامی کے جو فضان سنت سے درس ہوتے ہیں مساجد میں اس میں شرکت کرنے کی درخواست ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی التجا ہے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ دالغان میں قرآن پاک پڑھنے یا پڑھانے کا مشورہ ہے اور باعت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جو مدن ممکن ہوئے ہی ہوتے ہیں اس میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو یا اپنے بچوں کو بھیجیے انشاءاللہ عزوجل ان کی مدنی تربیت ہوگی تو دنیا و آخرت میں آپ کے لیے انشاءاللہ یہ بخشش کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل اللہ ازد تبارک کا وطالہ ہمیں قرآن کی برکتوں سے دنیا و آخرت میں مالا مال فرمائے آمین بجاہ النبی نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم